پیش خدمت ہے جہاد سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحم اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق اللہ نے سوال نمبر پچیس شہزہ بعض لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر ملک کی نوعیت الگ الگ ہے یعنی ہمارے ملک میں حالات دیکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے یہاں کی سرزمین کو افغانستان یا کسی اور ملک سے تجبی نہیں دی جا سکتی کہ وہاں مسلح طریقے سے حالات بدلے تو یہاں بھی ہم وہی کچھ شروع کر دیں گے اس سوچ کے جواب میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے یہ بھی وہی سوال ہے پرانا کہ زمینی حقائق پر غور کیا جائے یہ سوال کرنے والا بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس بات کو تو مانتا ہے اور اس بات کا تو قائل ہے کہ یہ نظام کفری ہے اور اس میں تبدیلی ہونی چاہیے البتہ تبدیلی کے طریقے میں اختلاف ہے ان کے مطابق مسلح طریقہ اختیار کرنا صحیح نہیں اور پاکستان کو افغانستان پر قیاس کرنا صحیح نہیں تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا فرق کرنا اور اس کی بات کرنا یہ بات صحیح نہیں بلکہ اصل میں اس میں شرعی حکم دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے یعنی جب کفر اور اسلام کے قوانین ایک دوسرے کے ساتھ ختمت کر دیے جائیں اسلام کے بعض قوانین کو تو قانونی حیثیت حاصل ہو اور بعض کو لف کر دیا جائے اور ان کی جگہ کفری قوانین کو قانونی حیثیت دے دی جائے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقوۃم حت تعالیٰ تکون فتنہ و یقون الدین کلّہ کہ جب دین بعض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور بعض غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ فتنے کی حالت ہے اور اس فتنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتلوہم ان سے جنگ کرو اور یہ فتنہ ختم کرو اور یہ جنگ اس وقت تک کرو کہ جب تک دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے اور پھر اس میں جب دین اللہ تعالی کے لیے کیا جائے گا تو اس میں پھر پاکستان کو نہیں دیکھا جائے گا اور اس میں پھر افغانستان کو نہیں دیکھا جائے گا یہ کوئی ہمارا قیاس نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے قیاس کیا ہے اور ان کا قیاس غلط ہے تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے تو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے ہم تو اللہ تعالی کے قانون کے اجرا کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہمارا قیاس نہیں ہے پھر اس میں یہ ایک انوکھی بات کہ افغانستان میں جنگ سے حالات تبدیل ہو گئے لیکن یہاں تبدیل نہیں ہو سکتے تو اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں معنی کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں اس سے تبدیلی آ سکتی ہے اور یہاں نہیں آ سکتی تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے غیرت کی وہاں مسلمانوں نے غیرت کی وہ ظلم کے اور کفر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جنگ کی اور حالات کو اپنے لیے تبدیل کر لیا تو میں اگر غیرت نہ کروں اور اپنے گھر پر بیٹھا رہوں اور کہتا رہوں نرم بستر میں گرم کمبل اپنے اوپر لپیٹ کر کہتا رہوں کہ بس افغانستان پر قیاس مت کرو تو یہ کہاں کا انصاف ہے تم کھڑے تو ہو کہ تمہیں پتہ لگے کہ قیاس ہوتا ہے یا نہیں حالات تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں تم خود اٹھتے نہیں اور حالات کے بدلنے کی تمنائی دل میں لیے بیٹھے ہو تو اس سے کہاں حالات تبدیل ہوں گے یہ بات کرنا غلط ہے زمین میں کوئی فرق نہیں کہ افغانستان میں پہاڑ ہیں اور پاکستان میں پہاڑ نہیں یا یہی کہ افغانستان کی زمین زرخیز نہیں اور پاکستان کی زرخیز ہے تو اس میں زرخیزی اور غیر زرخیزی کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق تو غیرت سے ہے انہوں نے غیرت کی حالات تبدیل ہو گئے ہم بھی اگر غیرت کریں گے تو انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے لیکن اگر ہم غیرت نہ کریں اور اپنے اوپر کمبل لیے لیٹے رہیں اور یہ کہیں کہ قیاس نہیں کرنا چاہیے تو یہ صرف اپنی طرف سے قیاس آ رہی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ ایک دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں